ألا يظن أولئك أنهم کیا ایسے لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بری صفت کے ساتھ متصف لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ کیا انہیں اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ اپنی قبروں سے زندہ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے خطرناک اور محیب دن میں تمام لوگوں کے ساتھ رب العالمین کے سامنے نہایت ہی ذلت و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے بارے میں اس کے فیصلے کا انتظار کریں گے مفسرین لکھتے ہیں کہ ناپتول میں خیانت کی شناعت بیان کرنے کے بعد ان آیتوں کے لانے سے مقصود اس گناہ سے ممانعات میں مبالغہ اور اس کی خطرناکی بیان کرنا ہے